الحمد للہ نحمد ہوست علو نست ون عدل من شرور انفسنا ومن اعمالنا من سی فلا مضل له ومن فلاں فلا الفلا له واشد اللہ علاح عل واحد واشدو رسو یادی نتھ کا ان, أن تم مسمو یا ستقر کُم الدی خلق کم نفسم واحد و خلق ملحا زہاں و بل حمارے جالن ق تیروں و واتقوا اللہ الدی تس به و وَيَغْفِرْ لكم, لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ کمرتی یادی اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا دیم ام آباد خیر الحدیث کتاب اللہ الله خیر الحدیِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها محدۃۃ وک اللہ محدم بدا وک وکلال تین فلا نلی سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ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 لسو ہسن تو و ماتا بھون مین دون کفرنا کم و بدا بینا و بینل اداوتبہ و بدا بینا و بین اداوت ول بغدا ابدنتا وحدا إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مل کملی ملا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ نا وَإِلَيْكَ ان رب ناللہ حکیم لقدیم حسن تان ضواہ ومن فإن هو حمد و ثنا تعریف و ستائش کبریائی اور بڑائی اللہ مالک الملک احکم الحاکمین خالق کائنات وحد لا شریک کے لیے جو اللہ کے لاہی ساری کائنات کا خالق مالک رازق حاکم مدبر منتظم مشکل کشا حاجت رواب بگڑی بنانے والا قسمتیں سنوارنے والا بارشیں برسانے والا اولاد دینے والا بیٹا بیٹی کی تقسیم کرنے والا جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلیل کرے نفع و نقصان موت اور زندگی کا مالک و مختار ساری کائنات کا وہ اکیلا ہی داتا دستگیر غوث اعظم بندہ پرور غریب نواز گنج بخش فیض عالم اور لج پال ہے ہر طرح کی عبادت زبانی بدنی مالی رکو سجدے قیام تعظیم منت چڑھاوا نظر نیاز شور و پکار قربانی صدا اور ندا کے لائق بھی بس وہ ایک اللہ ہے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 اللہ کی پارٹی اس کی پہچان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ یہ کردار یہ یہ اوصاف ان لوگوں کے ہیں جو اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں اللہ کی جماعت پچھلے خطب آخر میں عرض کیا تھا کہ آیا کوئی اللہ کے بندے نمونے کے طور پر ہیں ایسے کہ جن کا یہ کردار جن کو اللہ نے کہا یہ تھے میری پارٹی کے لوگ <تصفح> اللہ کیونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں جب بھی باتیں ہوتی ہیں اس طرح کی تو پھر سارے ہی لوگ کیا نمازی کیا بے نماز کیا دیندار کیا دنیا دار تو سب کے سب شیطان نے ایسا جال پھیلایا ہوا ہے وہ کہتے ہیں جی ہے تو ٹھیک ہے قرآن مجید سنایا گیا ہے حدیث ہے اب ہم حدیث کا تو انکار نہیں نہ کر سکتے قرآن کا تو انکار نہیں ہو سکتا پر دیکھو جی آج کے دور میں کون ہے جو اس پر پورا اتر سکے کہتے ہیں نا کون ہے جی جو پورا اتر سکے نہیں جی نہیں کوئی پورا نہیں اتر سکتا اللہ اکبر پھر باتیں بناتے ہیں اچھا یہ جو مولوی باتیں کرتا ہے نا اس کو نجی زندگی میں جا کے دیکھ لو یہ بھی پورا نہیں اترتا اللہ وقت آج کہتے اچھا تمہارا موقع آئے گا نا دیکھیں گے تمہارا موقع تم باتیں بڑی کرتے ہو نا لیکن تمہارا موقع آئے گا نا دیکھیں گے تم کیسے پورا اتر ہم آج کل بس دیکھنے پہ لگے ہوئے بھی دیکھیں کون کرتا ہے دیکھیں کون کرتا ہے اچھا جب کوئی پورا اتر جاتا ہے اللہ کا بندہ پھر آگے سے لاجواب ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں اچھا چلو جی تم کر کے کیا ہے اگر ایک آدھ کر بھی گیا تو کیا ہوا اکثریت ایسے لوگوں کی ہے میرے بھائیوں اللہ اور یہ آج ہی کے دور کی بات نہیں یہ تو مسلمان اس لیے افسوس سے کہا جاتا ہے ورنہ ہر دور میں ایسے ہی لوگ آئے ہر دور میں نبیوں نے جو آ کے دعوت دی اس پر لوگوں نے یہی کہا تمہاری بات کیسے مانی جائے کون چل سکتا ہے تمہاری اس دعوت پر تمہاری اس تبلیغ پر ان تابیع الہدا من ارضنا قران مجید نے بیان کیا کہ لوگوں نے کہا کہ اگر تمہارے ساتھ ہو کر یہ جو تم سیدھا راستہ کہہ رہے ہو واقعی لگتا تو یہ سیدھا راستہ ہے ان تابیع الہدا یہ بھی مانتے جیسے ہم مانتے ہیں واقعی یار بات تو ٹھیک ہے قران ہے حدیث ہے اس کا انکار تو نہیں ہو سکتا تو وہ مکہ والے بھی کہتے تھے کہ راستہ جو اپ بتلا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ بتا اس آج کے دور میں اس پر چلے کون اگر ہم تیرے ساتھ ہو کے سیدھے راستے کو اپنا لینا نو خطف من ارض ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے ہمیں اپنے شہر مکے سے اچک لیا جائے اللہ اکبر تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جب ایسے حالات پیش آتے تو اللہ کسی نہ کسی نبی کا واقعہ دہرا دیتا کہ دیکھو میرا فلاں بندہ چل گیا نا اس پر سو جو آیتیں پڑھی ہیں میں نے آپ کے سامنے یہ سورہ ممتاح نہ پارے کی آیات ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے پہلے لوگو یہ بات سن لو ایمان والو بات ہوئی تھی اصل میں ایمان والوں کی صورت کا آغاز اس سے ہوا ہے یا یازینہ امن اے ایمان والو موقع کیا تھا فتح مکہ کا اور چھپا کے رکھنی تھی باتیں کہ مکے والوں کو پتہ نہ چل جائے لیکن ایک مہاجر اور بدری صحابی مہاجر ہے اور بدری صحابی ہے بدر میں شریک ہونے والا ان کے ماں ان کے بھائی ان کے بیوی بچے مکے میں ہی تھے وہ نہیں آئے تھے ہجرت کر کے تو انہوں نے ان اپنی ماں اور اپنے بھائی اور اپنے بچوں کی وجہ سے خط لکھ کے بھیج دیا مکے والوں کی طرف صرف اس لیے تاکہ مکے والے میرا یہ احسان مانیں اور میرے بیوی بچوں کو میری ماں کو میرے بھائیوں کو کچھ نہ کہیں یعنی اپنے بیوی بچے ماں باپ اور اپنے بہن بھائی ان کی وجہ سے انہوں نے حالانکہ پکے نمازی مہاجر بدری صحابی بس اتنا سا کہ اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے ایک ناجائز کام کیا ناجائز کام ان کو لکھ کے دے دیا باہر خط پکڑا گیا پکڑا گیا ہاتب مہاجر بدری صحابی اس کی طرف سے یہ خط جا رہا ہے نبی علیہ السلام نے بلا لیا ہاطب یہ کیا معاملہ ہے تیرے سے توقع نہیں تھی یہ تو نے یہ کیا کیا اللہ کے نبی علیہ السلام جلد مجھ پر کوئی فیصلہ نہ کیجیے میں آپ کو بتاتا ہوں میں مرتد نہیں ہوا میں پورا پکا مسلمان ہوں آپ کا جان نثار ہوں یہ کام صرف اپنی امی اپنے بھائی بہن بھائی اپنی بیوی بچے ان کی وجہ سے کیا ہے کہ یہ جو دوسرے مہاجرین ہیں نا ان کے تو قبیلے کے لوگ خاندان کے لوگ وہ حفاظت کر لیں گے ان کے جو وہاں ہیں پر میرا وہاں کوئی قبیلہ نہیں کوئی کنبہ برادری نہیں تھی میرے صرف یہی بیوی بچے بہن بھائی اور یہی ماں یہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مکہ والے چلو میرا احسان مانیں گے اور میرے ان بیوی بچوں کو کچھ نہ کہیں گے یہ ان سے محفوظ رہیں گے صرف اس وجہ سے میں نے ایسا کیا تو پہلی بات اللہ نے اس موقع پر ارشاد فرمائی اے ایمان والو لا تتخذ عدو لات اولیاء میرے اور جو تمہارے دشمن یعنی غیر مسلم ہیں کافر ہیں اگرچہ وہ تمہارے بیٹے ہیں تمہارے بھائی ہیں تمہارے ماں باپ ہیں تمہارے کچھ بھی ہیں جب وہ دشمن ہیں اسلام نہیں لائے تو پھر ان سے اپنی دوستی تعلق نہ بناؤ اور اگلی بات وہ کیا کہی وہ وہاں سے ہے جو آئے شروع میں پڑھی گئی فرمایا کم ارحم کم ولا اولادكم يوم والله بما تعملون لام نون تاکید کا لگا کے اللہ نے فرمایا لم تنفا ہرگز ہرگز فائدہ نہیں دے سکیں گے تمہیں ارحام و قوم تمہارے رشتے ناتے ولا اولاد و قوم اور نہ ہی تمہاری اولاد بیٹے بیٹیاں یوم القیامت دن قیامت کے اس کو سامنے رکھو اس کو اللہ کے ہاں جانا ہے قیامت میں پیش ہونا ہے وہاں کیا ہوگا یا لو قوم اللہ تمہارے درمیان جدائیاں ڈال دے گا جدائیاں بینکو جدائی ڈال دے گا اللہ تمہارے درمیان کوئی باپ بیٹے کا نہیں رہ گا. بیٹا باپ کا نہیں رہے گا بیوی خامد کی نا کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا لہٰذا ایمان والو دنیا میں رہ کر ان جنہوں نے تمہارے کام نہیں آنا اللہ کے ہاں کوئی اٹھ کے نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ اس میرے ماں باپ نے یہ گنا میری وجہ سے کیا تھا لہٰذا ان کو چھوڑ دے سزا مجھے دے دے کوئی نہیں کہہ سکے گا کوئی نہیں کہے گا کوئی کام نہیں آئے گا کوئی اٹھ کے پیش نہیں ہوگا اس لیے یہاں یہ معاملہ دنیا میں ناجائز کام کوئی آدمی اپنے ماں باپ کی وجہ سے نہ کرے اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے نہ کرے او مسلمانوں ایمان والو یہ تمہیں تمہیں اللہ ہدایات دے رہا ہے یہ یہودیوں کو نہیں ہندوؤں کو نہیں کہہ دیتے ہیں نا مسلمان جی کے یہ آتے تو کافروں کے لیے ہیں پر یہاں تو یا یو اللہ آمنو ہے اے ایمان والو اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے اپنی اولاد اپنے رشتے راتے, ناتے ناطے برادری بتائیے میرے بھائیو آج ساری مصیبتیں ہمیں یہی نہیں ہے ساری بے دینیاں کوئی ماں باپ کی وجہ سے بے دین ہے کوئی اولاد کی وجہ سے بے دین ہے کوئی برادری خاندان کی وجہ سے بے دین ہے کوئی سوسائٹی محلے والے دوست یار احباب ان سے مجبور ہے کیا کریں جی نہیں بات مانتی جی نہ رہا نہیں جاتا جی کیسے جا؟ آخر ہم نے رہنا ہے جی آخر ہم نے رہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اپنی اولاد یا رشتے ناطے ماں باپ ان کی وجہ سے نہ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میرے پاس کوئی آتا ہے نا تم میں سے ایسا تو آتے ہی میں اس کو پوچھتا ہوں جے فرادار ہے تو اکیلا ہی آ تیرا باپ ساتھ کیوں نہیں آیا تیری ماں کیوں نہیں آئی تیرے بہن بھائی تیری برادری تیرے دوست یار کہاں ہیں لے کے آتا ان کو ساتھ آ چھڑا لیتے تھی تو جو کہتا تھا ٹھیک ہے جی دین تو صحیح ہے حق تو یہی ہے دل تو چاہتا ہے کہ یہ کر لوں یہ سنت اپنا لوں وہ طریقہ اپنا لوں بات تو بنتی ہے جی قرآن حدیث تو ہے لیکن کیا کروں جی میری امی نہیں مانتی میرا ابا نہیں مانتا میرے بہن بھائی نہیں مانتے میری برادری میری تو ناک کٹ جائے گی کیا کروں گا جی الگ رہ جاؤں گا اللہ کہتے ہیں میں پوچھتا ہوں وہ تیرے ساتھ کیوں نہیں آئے یہ فکر رکھو بھائیوں یہ فکر مسلمان دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر قیامت کا دن حساب کتاب کوئی کسی کا کسی کے لیے پیش نہیں ہو سکے گا وہاں خاندانوں برادریوں اکٹھ اس طرح محاسبہ نہیں ہوگا ہر کسی کو فردن فردن الگ الگ اللہ کے سامنے پیش ہو کے اپنا حساب دینا پڑے گا وہاں کوئی کام نہیں آئے گا اس لیے اللہ نے فرمائی یہ جدائی ڈال نہیں ڈاللہ اللہ اکبر کیا اکٹھے ہی جا رہے ہیں سارے دنیا سے جا رہے ہیں اکٹھے ہی جا رہے ہیں خامد الگ جا رہا ہے بیوی بی الگ جا رہی ہے ماں الگ جا رہی ہے باپ الگ جا رہا ہے بیٹے بیٹیاں الگ جا رہے ہیں جدائیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی اور وہاں جب اللہ نے اکٹھے کرنا ہے بالکل جدائیاں یف بینکم فلان صاحب بینہم نہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کوئی نسب کوئی رشتہ ناتا کچھ نہیں الخلا یوم دن بادن ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائے گی صرف ایک دوستی تقوی کی بنیاد پر دین ایمان عقیدے عقیدے کی بنیاد پر جو دوستی ہوگی وہ قائم رہے گی تو اللہ رب العزت نے یہ کہہ کے کہ اگلی بات اب نمونے کے طور پر جی کہ ایسا ہو سکتا ہے کون کر سکتا ہے اللہ کہتے ہیں کد کانت الم اسوا تم ہاسان تن ابراہی ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام خوبصورت نمونہ ہے خوبصورت نمونہ تمہارے لیے آگے فرمایا دینا مع اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہو کے ان کے ساتھ ہی مان لائے تھے اللہ کو پتا تھا کہ آخر میں اس امت کے اندر ایسے لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے کہ کہیں گے ہم مسلمان ہم اہل حدیث ہم جناب آش کے رسول ہم قرآن حدیث پر چلنے والے لیکن جب بات آئے گی نبیوں کی تو کہیں گے نہیں نہیں وہ تو نبی تھے اس لیے چل گئے ہم تو نہیں چل سکتے ہے <تصفح> کہ نہیں ایسے لوگ اکثریت یہ کیسے ہے جی اللہ کے بندے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے فلاں نبی, وہ تو, جی نبی تھے وہ تو نبی تھے وہ تو جی ان کی بات ہی کیا اللہ وہ تو نبی نہیں تھے نا وہ جو ان کے ساتھ تھے وہ نبی نہیں تھے ان کو دیکھ لو چل گئے اللہ کے دین پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیش کیا اس لیے کہ ہمارا یہ دین یہ ملت ابراہیم ہے اور پھر میرے بھائیوں جتنے او صاف آپ نے کئی ایک خطبوں میں اللہ کی پارٹی کے لوگوں کے سنے ہیں وہ ایک ایک کر کے ایک ایک وصف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود دارالخدا سارا کردار اللہ کی پارٹی کے لوگوں کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود اسی لیے اللہ نے فرمائن ابراہیم کانا امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من مشرقی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام اگرچہ واحد ایک اکیلے تھے لیکن کانہ امتن کانا امتن وہ اکیلے ہی پوری کمت پوری کمت ایک, ایک ادارہ تھے ادارہ جو پوری ایک امت کام کرے اکیلے ابراہیم علیہ السلام اکیلے اللہ کی پارٹی کے لوگوں کا سارا کردار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اندر اللہ کی پارٹی کے لوگوں کے سارے او صاف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اندر بتایا گیا نا کہ دنیا کی زندگی ساری آزمائش ہی آزمائش ہے نا امتحان ہی امتحان ہے کوئی خوش حال ہے وہ بھی امتحان میں ہے کوئی بد حال ہے وہ بھی امتحان میں کوئی بیمار ہے وہ بھی امتحان میں کوئی تندرست ہے تو وہ بھی امتحان میں کوئی اولاد والا ہے تو وہ بھی امتحان میں کوئی بے اولاد ہے تو وہ بھی امتحان میں کوئی اعلیٰ عہدے پر فائز ہے تو وہ بھی امتحان میں کوئی مرا ہوا ہے غریب ہے بالکل وہ بھی امتحان ساری زندگی یہ دنیا دار المتحان امتحان ہی امتحان ہے اور چھوٹی چھوٹے چیزوں پر بھی امتحان اور بڑی بڑی چیزوں پر بھی امتحان میں معمولی معمولی سوال بھی تو آ جاتے ہیں نا اور بڑے بڑے سوال بھی آ جاتے ہیں طالب علم جانتے ہیں اچھی طرح چھوٹے چھوٹے بعض اوقات چھوٹے سوال میں آدمی رہ جاتا ہے کہتا یار لو بات اتنی سی تھی اس میں رہ گیا کہتے ہیں کہ نہیں کہ یار یہ تو بالکل معمولی تھا معاملہ بس رہ گیا اس میں رہ لو اس میں رہ گیا یہ اللہ کے کام ہے نا اللہ آزماتا ہے کسی کو بڑی آزمائش ڈال کے بڑا سوال ڈال کے اس کو آزماتا امتحان لیتا ہے اور کسی کو اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بالکل معمولی معمولی چیزوں میں بھی آزمایا اور بڑی بڑی چیزوں میں بھی سب سے بڑی اپنی جان ہے نا پیاری آدمی کو لو اس میں بھی اللہ نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ اکبر اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی باتیں سن لیں آپ ابتدا میں ہی کہ یہ ناخن ناخن ان ناخنوں کو کاٹنا کوئی بہت بڑی بات ہے کیوں جی کیا خیال ہے یہ بہت بڑا امتحان ہے کوئی کاٹ دے بھی ناخن چلو پکڑی کوئی چیز کہتی اس کو کاٹ لیا تھی بس اتنی سی بات ہے نا اللہ کہتے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو ناخن کے کترانے کے اندر بھی آزمایا بھائیو بہت بڑی آزمائش ہے یوں نہ سمجھے کوئی معمولی معاملہ جنہوں نے رکھے ہوئے نا ناخن جا کے پوچھ کے دیکھو ان سے کہ ان سے کہو نا یہ ناخن اتنے بڑے ان کی جان کو بنتی ہے اللہ ان کی جان کو بنتی ہے اسی طرح جو بھی کسی کام میں لگا ہوا ہے اب یہ نا تمباکو نوشی چھڑوانا کوئی بڑی بات ہے لیکن جو سگریٹیں ہو نوش کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ مسلمان اہل حدیث ہے اللہ کی توفیق سے اللہ کی توفیق اللہ فرمائے ان سے کہ حرام چیز چھوڑ کے دیکھ چھوڑ دو یا کہ دیکھو کہ جان کو بنتی ہے اللہ چھوٹی آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی پارے میں فرمایا لوگوں لوگوں یاد کرو ذرا میرے ابراہیم کو واضح بتالا ابراہیم ربات فاطم مہن فاطم مہن فاطم مہن کالا انلی جائل و کالا سی امام کالا ومن ضرتی کالا لا ی نال وادی پہلا پا رہا ہے اللہ کہتے ہیں آزمایا ابتلا ابتلا آزمایا امتحان کیا پرکھا ابراہیم ابراہیم کو رب اس کے رب نے پرکھا اس کے رب نے بےکل مات بہت ساری باتوں میں بےکل مات بہت ساری باتوں میں اللہ نے پرکھا ان کو پرکھا اسی سال کی عمر ہو گئی اسی سال کی عمر صحیح بخاری کی حدیث ہے اسی سال کی عمر میں اللہ نے فرمایا ابراہیم کرو اپنا ختنہ ختنہ کوئی بہت بڑی آزمائش ہے کر گزرے اسی وقت اللہ اکبر اسی سال کی عمر فتح الباری میں اور دیگر کتابوں کے اندر کہ اسی وقت اٹھے تلاش کیا کوئی آلہ مل جائے کوئی نہ ملا کھنڈا سا ایک چیز مل گئی کوئی اسی کے ساتھ اب زخم بھی صحیح نہ ہوا خون بہنے لگا تکلیف ہوئی سی آئی اللہ نے فرمایا ابراہیم ذرا انتظار کرتا میں تجھے طریقہ کی بھی بتا دیتا کوئی آلہ بھی بتا دیتا یا اللہ جب تیرا حکم آ گیا پھر گوارا نہ ہوا کہ اب تیرے حکم کی نافرمانی ہو جائے دیر ہو جائے اس میں اللہ نے فرمایا ابراہیم اسی لیے تجھے میں نے اپنا خلیل بنا لیا اللہ کی دوستی بھائیوں یوں ملتی کہ یہ کہنا یار یہ کون سی بہت بڑی بات ہے اب ہم ہر چیز کو اہم سے اہم بڑے سے بڑے فرائض کو بھی حتیٰ کہ بہت سارے لوگ تو نماز تک کو کہہ دیتے ہیں چل نماز نہیں پڑی گی کیا ہے مسلمان تو ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے حالانکہ کتنا بڑا فرد ہے یہ نماز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ جس نے نماز ترک کر دی فقط کافارم وہ تو کافر ہوا لیکن ہمارے ہاں کہتے لو جی نماز کیا ہے پڑھی نہیں گئی چلو پڑھنی چاہیے ویسے لیکن پڑھی نہیں گئی اس, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بندہ کافر ہی ہو گیا تبھی تو لوگ بے نماز ہیں کہتے ہیں کہ ہم نماز ترک کر کے بھی ہم مسلمان ہی ہیں تو اللہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اس کے رب نے چند ایک باتوں میں فاطمہ بھائی اللہ توفیق دے تو قرآن حدیث کی روشنی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کبھی مطالعہ کر لینا پڑھ کے دیکھ لینا ساری زندگی تقریباً پونے دو سو سال کی زندگی ساری آزمائشوں میں گزر گئی آزمائشیں ہی آزمائشیں امتحان ہی امتحان پر اللہ کہتے فاتم ابراہیم ان ساری آزمائشوں میں پورے اترے میری وہ ساری باتیں انہوں نے پوری کر کے دکھا دی تب کہیں جا کے اللہ نے فرمایا ان کام اللہ کی طرف سے یہ منصب امامت ان کو ملا کرتا ہے جو اپنا آپ پہلے اللہ کو اپنا آپ حوالے کر دیں تو اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ابراہیم ابراہیم علیہ، ان کو دیکھو وہ بھی ایک انسان تھے چل گئے کہ نہیں دین پر بس آج ہمارے لیے مصیبت میرے بھائیو یہی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں نبیوں کو رسولوں کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ یوں ہی ہمارے اہل حدیث بھی بھائی متاثر ہو جاتے ہیں وہ بھی یہ سوچنے پر کہ شاید یہ انبیاء اور رسول جو تھے وہ تو انسان تھے ہی نہیں میرے بھائیوں یہ مسئلہ انبیاء کی بشریت کے انکار کا کہ انبیاء انسان نہیں تھے بشر نہیں تھے یہ شیطان نے کھڑا کیا ہے ہمارے اندر کیوں تاکہ یہ لوگ مسلمان نبیوں کی پیروی نہ کر سکے انبیاء پیروی کے لیے آئے خوبصورت نمونہ بن کر آئے پر یہ شیطان نے اور نہیں جی نہیں وہ تو انسان تھے ہی نہیں وہ تو بشر ہی نہیں تھے جب بشر ہی نہیں تھے انسان ہی نہیں تم انسان ہو تو کیسے چل سکتے ہو اللہ کیسے چل سکتے ہو بھی ان کی نہیں ہو سکتی سو سب سے پہلے نمبر پر اللہ نے ہمارے لیے نمونہ کن کو بنایا نبیوں کو رسولوں کو ان کی طرف دیکھو ساتھ میں پارے سورہ عام کے اندر اللہ نے نبیوں کا تذکر کیا نام لیے باقاعدہ نام سورہ عام میں بہت سارے انبیاء کے نام اور آخر میں فرمایا آتی نا کتاب اول والنبوہ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب دی جن کو ہم نے حکمت دانائی کی باتیں عطا کی اور جن کو نبوتیں عطا کی ہم نے یہ کہنے کے بعد فرمایا یہ وہ لوگ تھے اولا الذین حد اللہ یہ وہ لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے حد اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہوئی تھی جو ہدایت پر تھے صحیح راستے پر تھے نے سننے والے فبی ہدا ہوتا ہدا ہوم انہی کی راہ پر وہ جو ہدایت وہ دے کے گئے جو کردار وہ پیش کر کے گئے جس انداز میں زندگی وہ گزار کے گئے اقتدا دے تو بھی انہی کے پیچھے پیچھے ان کی اقتدا کر ان کی اقتداء یہ اقتدح لفظ ابتدا میں سے ہے نا اور ابتدا میں سے ہی ہم عام جو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ جلدی اس بات کی سمجھ آ جائے مقتدی مقتدی ہم بولتے ہیں نا مقتدی ہیں تم سب ان کے مقتدی اب مقتدی کا کام کیا ہوتا ہے امام کے پیچھے پیچھے جیسے جیسے امام کرتے ہیں اس امام کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے کرتے اس کے پیچھے پیچھے کرتے آؤ آگے نہ بڑھو اللہ اکبر چلو پھر یہ امام ہے نا ان کے لیے تو ہدایت یہ ہے میں ہوں ایک انسان ہوں, ہوں میرے سے غلطی خلاف سنت کوئی معاملہ ہو سکتا ہے تو مقتدیوں کو حکم ہے جو جانتے بوجھتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ امام سنت کے خلاف ہے اس سنت کے خلاف نافرمانی فرمانی کے کام میں اس امام کے پیچھے نہیں چلنا پر نبی کیا خیال ہے کہ نبی وہ کوئی خلاف سنت یا اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ہے تصور کے وہ بھی چلے ہوں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نبیوں کو اللہ رب العزت نے ہدایت دے کر صحیح رہنمائی کر کے ان کی حفاظت کر کے ان کو صحیح راہ پہ چلایا لہذا آنے والے امتیوں تم ان نبیوں کے نبیوں کی ابتدا ان کے پیچھے چلو اللہ نے ان کو غلطیوں سے مبرا رکھا معصوم اللہ نے بچایا ان کو اللہ نے اس لیے تم ان کے پیچھے اختلا دے ان کی اقتدام آؤ ان کی اقتدام ہے ان کے پیچھے پیچھے آؤ اور اللہ معافرم آج ہمارا حال کیا ہے بات آ ہے ذہن میں کریں انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا اللہ کی توفیق سے آج ہمارا حال کیا ہے کہ جو اپنے بنائے ہوئے پیر یا امام ہے نا ان کے بارے میں تو ہے کہ وہ غلطی نہیں کر سکتا وہ وہ غلطی نہیں کر سکتا لیکن جب نبی کی بات آئے تو کہتے ہیں جی جس طریقے سے بھی کوئی نمازیں ہو رہی ہیں نا یہ سارے طریقوں سے نبی نے نماز پڑھی ہے دیکھو کیسی عجیب بات ہے میرے بھائیوں اللہ نبی آئے اختلافات مٹانے کے لیے اختلافات دور کرنے کے لیے یار کیسے مسلمان ہیں ہم بات باتیں اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں اور جس سارے ہی طریقے جائز نے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفی دین کر کے بھی پڑی ہے رفیع دین بغیر بھی پڑھی ہے اس کا مطلب ہے کہ امت کے اندر اختلاف نبی نے خود ڈالا اللہ نے خود نبیوں کو بھیج کر اللہ نے ان امتیوں کے اندر اختلاف خود ڈلوایا اس کا مطلب تو یہ بنتا بنتا ہے کہ نہیں بنتا بھائیو میرے بھائیو سن لو مسئلہ جہاں یہ نماز کیا ہے فرض ہے فرض نماز پانچ وقتہ نماز کیا ہے فرض ہے جہاں یہ نماز فرض ہے وہاں میرے بھائیو طریقہ نماز بھی فرض ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے نماز فرض کر کے نبی سے کہلوایا کہ نبی جی ان کو نماز بتلاؤ اور طریقے پر ہر فرد کو اپنی اپنی حالت پہ چھوڑ دیا کہ جیسا جس کا جی چاہے پڑھتا چلا جائے کبھی نہیں ہو سکتا اس لیے طریقہ نماز میں امتیوں کی طرف نہ دیکھو اماموں پیروں مرشدوں کی طرف نہ دیکھو نبی کی طرف دیکھو نبی کی طرف کہ نبی کا طریقہ کیا ہے اور نبی کا طریقہ ایک ہی ہو سکتا ہے دو کتنا اختلاف ہے میرے بھائیوں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی ایسے بھی نبی نے کیا ہوگا ایسے بھی کیا ہوگا اب مثلا رفیدین کا ہی مسئلہ ہے اکثر دیوبندی بھائیوں سے بات ہوتی ہے وہ یہ زیادہ بات اچھالتے ہیں زیادہ بات وہ اچالتے ہیں کہتے ہیں یہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بھی ہے رفی دین پر نہیں بھی کی آپ نے کی بھی ہے پر نہیں بھی کی اللہ کے بندے کی ہے تو, تو نے خود بھی مان لیا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفی دین کی بھی ہے یہ تو, تو خود مانتا ہے اب جو اگلی بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی بعد میں چھوڑ دی تھی یہ کوئی صحیح حدیث ہمیں بھی دکھا دو لہٰذا یہ بات میرے بھائیوں اپنے آپ کو صرف تسلی دینے کے لیے بنائی ہوئی ہے کہ جی رفیع دین کر کے بھی نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی اور نہ کر کے بھی پڑھی ہے یہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے ہے ورنہ ذخیرہ احادیث میں کوئی ایک بھی اللہ کی توفیق سے صحیح حدیث ایسی نہیں کہ جس میں یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیع نماز میں نہیں کیا اگر کسی بھائی کے ہاں ہو تو لائے دکھا دے صحیح ہو ہم انشاءاللہ اسی وقت مانیں گے تو یہ بات تو اقتداء کے اندر آ بات یہ ہے کہ دین پر چلنا اللہ کی پارٹی میں شامل ہونا جب تک ہم اللہ کی پارٹی میں شامل نہیں ہوں گے غلبہ نہیں ملے گا فلاں نہیں پائیں گے جنت نصیب نہیں ہوگا اتنی باتیں آپ نے سنی میرے بھائیو قرآن مجید کی آیات رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث کئی ایک جمعے ہو گئے اب اللہ کہتے ہیں چلنا چاہتے ہو ہاں جی تو چاہتا ہے چلنے کو پر کیسے اللہ کہتے ہیں قد کانت اللہ تم اسوا فی ہاسنت سب سے پہلے تمہارے لیے خوبصورت نمونہ میرے نبی ابراہیم ہے ابراہیم ان کو دیکھو وہ خوبصورت نمونہ ہے کیا اب وصفایا تھا سب سے پہلا او جمعہ یاد ہوگا پانچ چھ جمعہ عید سے بعد والا جمعہ ساتھیوں کو اس میں آیا تھا کہ پہلی بات اللہ نے جو بیان کی ہے اپنی پارٹی کے لوگوں کی لا تا جدو قوم یؤمنون بالله والیوم الاخر یؤمنون بمن حد الله ورسولہ ولو كانوا ابا اخو او ابنا اہم او اخوانہ ہوم او آشیتا ہوم اولا کاتابا فی ایمان یہ بھی میں پارا ہے یہ پہلی سورت کی آخری آیت ہے اٹھائیسویں پارے سورت مجادل آخری آیت کیا کیا اللہ کہتے ہیں میرا ایمان والا بندہ میری پارٹی کا آدمی میری پارٹی کا آدمی یہ نہیں ہو سکتا ہو میری پارٹی کا مجھ پر ایمان رکھنے والا پھر وہ میرے مقابلے میں اپنے ماں باپ سے دوستیاں رکھے میرے مقابلے میں ایک طرف میں ہوں میرا حکم دوسری طرف ماں ہے باپ ہے بیٹے ہیں اولاد ہے فرمائیں نہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا خاماں باپ ہوں بہن بھائی ہوں عزیز و اقارب ہوں خاندان کبھی نہ ہو اللہ کہتے ہیں اولا کا کاتابا فی قلوبہم بہ ایمان یہی لوگ تو ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو جما دیا ہے ان کا دل لبریز ہے بھرا ہوا ہے ایمان سے ایمان سے بھرا ہوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھ لو باپ ہی تھا نا سب سے پہلے سب سے پہلے باپ باپ ہی آئے نا مقابلے میں سب سے پہلے باپ اللہ کہتے ہیں از ابراہیم ابھی ہے ابراہیم نمونہ ہے تو یاد کرو جب انہیں جب انہیں حکم ہوا سب سے پہلا حکم پچھلے سے شاید پچھلے جمعے میں عرض کیا گیا آپ کے سامنے پہنلا حکم آیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے نبوت مل گئی فرشتہ جبریل علیہ السلام نے آکے دیا کہ آپ اللہ کے برگزیدہ ہیں اللہ نے آپ کو اپنا نبی رسول چن لیا ہے اچھا یہ حکم پا کر اتمنان پا کر پھر پوچھا یا لاب میں کروں کیا اللہ نے فرمایا چل سب سے پہلے اپنے باپ کو جا کے دعوت دے ابراہیم علیہ السلام باپ کے سامنے آگئے اپنے باپ سے بات ہوئی اس آزمائش میں بھی ابراہیم پورے اترے اس کے بعد پھر میرے بھائیوں اور معاملات سلسلے قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس لیے اللہ نے فرمائی ایمان والو تم نے میری پارٹی میں شامل ہونا ہے تو پھر نمونے کے طور پر خوبصورت نمونہ ابراہیم علیہ السلام سیدنا ابراہیم کیسی زندگی گزری ان کی کس طرح سے امتحانات میں کامیاب ہوئے ساری آزمائشوں میں پورے اترے تھے وہ انسان ہی تھے وہ انسان ہی انسان ہی تھے نہ بہانہ بنانا جی کہ وہ نبی تھے رسول تھے اس لیے وہ تو ہو گئے کامیاب میں کیسے ہو سکتا ہوں اللہ نے قرآن مجید میں تو جگہ جگہ اس بات کی تاکید کی ہے مگر آپ کے اندر بھی تو ایک بات مشہور ہے کسی شاعر نے کہا ہوا کہ فضائے بدر پیدا کر دار الحدا. کیوں جی ہے کہ نہیں فضائے بدر پیدا کر یہ تو بات عام ہے نا اور لوگ بڑے سرات ہیں اس کو ہے بھی سرانے والی بات فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں ہم اقتدا تو کریں ہم اطاعت تو کریں ہم پیروی تو کریں سو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا کہ سیدنا ابراہیم اور ان کے ساتھ تھی اللہ جی کیا ہوا فرمائے کالو لے کام از کالو لے قوم کا ذکر پہلے آیا او قوم پرستو قوم پرستو ہے نا قوم پرستی ہمارے اندر سب سے پہلے قوم کا ذکر از کالو لے جب تک پہلے ایمان والے کے اندر سے یہ قوم پرستی نہیں نکلتی اللہ کی پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتا قوم پرستی قوم پرستی فرمائز کالو لوم جس وقت انہوں نے صاف لفظوں میں اپنی قوم سے کہہ دیا انا برا او منكم ہم بیزار ہیں ہم الگ ہیں قطع تعلق ہے تمہارے ساتھ کوئی رشتہ ناتا نہیں کوئی دوستی نہیں کوئی تعلق نہیں قوم کے لوگوں کوئی بات نہیں تمہارے سے بھی الگ واتا ابود نیندون اور اللہ کے سوا جن جن کی پوجا جن جن کی پرستش اللہ کے سوا جن جن کی باتوں پہ جن جن کے نظاموں پہ تم چلتے ہو وہ سارے نظام ان سے بھی ہم الگ میرے بھائیو ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ایمان باللہ کے ساتھ کفر بتاغوت ہو میں یوم باللہ اللہ کے ساتھ ایمان میں یکفر بتاغوت و یومم باللہ لی بات یہ ہے ما سے جس کی بھی پوجا ہو جس کی بھی بات مانی جائے جس کا نظام چلایا جائے جس کے نظام کو سراہا جائے وہ تاغوت ہے جب تک ان سارے تاغوتوں کا انکار نہیں ہوتا ایمان نہیں آتا اس لیے قوم پرستی بہت بڑا بت ہے اپنی قوم کے جتنے معاملات ہاں ٹھیک ہے جی آپ کی بات پر کیا کریں جی برادری یہ کر رہی ہے اب کرنا پڑتا ہے قوم جی ہماری یہ کر رہی ہے اب کرنا پڑتا ہے ہم کدھر جائیں ابراہیم علیہ السلام کی قوم یہ سارا کچھ کرتی تھی ابراہیم کدھر گئے تھے مانا کیا جدھر ابراہیم گئے ادھر ہی یہ ہے نا ابتدا یہ ہے اقتداء جو در ابراہیم گئے ادھر یہی ہے نا سب سے بڑی بات کہ باپ ہے اکھڑ ہے نکال دے گا گھر سے تو ابراہیم علیہ السلام نکل گئے تھے کہ نہیں جدھر گئے تھے کوئی ادھر تھی اپنی کوئی واقفیت کوئی ادھر رشتے دار تھا ہم پہلے سوچنے بیٹھ جاتے ہیں اگر دین پر چلنے سے یہ کام ہو گیا باپ نے نکال دیا ماں باپ نے گھر سے تو کہاں جائیں گے آج کل تو اللہ معافرما بوڑھے ویسے روتے ہیں بوڑھے کہ جی سمجھ اب آئی ہے پہلے تو سمجھ آپ بھی آنی تھی بھی مسجد میں جو اب آئے ہو آپ بھی آنی تھی سمجھ ساٹھ سال کا ہو کے پہلے آتے تو پہلے سمجھ آ جاتی اس لیے میرے بھائیوں کافر کا ہتھیار ہے سب سے پہلا کافر کا ہتھیار کہ ان مسلمانوں کو مسجدوں سے دور کرو مسجدوں سے دور کرو اب مسلمان پیندی سٹے تھے مسجد تو دور نہیں ہو سکتا نا اس کو کہ چل بھائی مسجد کے نہیں یہ کہاں مانے گا اس کے ذہن میں پھر ڈالو مولوی ایسا مولوی ایسا اور دیکھے ہوئے مولوی اور مولوی ہو جا توبہ توبہ مولوی تنخواہ لے کے نماز پڑھاوے توبہ توبہ یہ باتیں ڈالو اللہ اکبر یہ بات اس طرح کی اور مولوی پر مولوی کو بناؤ بناؤ اس کو سامنے نشانہ بناؤ جس مسجد کا مولوی امام نشانہ بن گیا اس مسجد سے نمازی کرنے شروع ہو جائیں گے کس کے نے شروع ہو جائیں گے یہ دو ہے ہتھیار ہے سو میرے بھائیو استعمال اس ہتھیار سے یہ ہتھیار کافر نے دے ہمیں ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے مسلمان مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے کئی لوگ بڑے مخلص ہو کے اس ہتھیار کو استعمال کر رہے ہیں ہے کافروں کا ہے اللہ تو میں عرض کر رہے بوڑھے بوڑھے اب کیا کرے جی سمجھ آپ بھائی ہے اچھا بھی کچھ کرنا چاہیے سمجھ دو آگے پھر کرنا چا... کیا کروں جی اللہ کے بندے کو ذرا کر حساب کتاب لگا کوئی سختی وقتی کر اہل جی کروں نکلنا ہے ان کروں نکلنا روٹی کے کتوں کھاو گے بن گیا نا خدا بیٹا بہو آئی ہوئی خدا بن گیا کہ نہیں روٹی نہیں ملے گی جب کہ یہی بوڑے اگر کوئی دنیا کا معاملہ طے ہوتا ہے گھر میں کوئی رشتے شادی کا یا کوئی اور کاروبار کا نہ پوچھیں تو تڑی لگا دیتا ہے اچھا میں نے پوچھا نہیں چل پھر میں جاننا کئی دیکھے ایسے مجھے نہیں پوچھا اس کا مطلب میری کوئی وقت ہی نہیں میرا کیا پھر وہ منتیں کرتے ہیں لے یہی کام کر کے دیکھ اللہ کے لیے یہ کام کر کے دیکھ اللہ کے لیے پھر اللہ تیری مدد کرے گا ابراہیم علیہ السلام وسلام جب کہا باپ نے بس اب چھوڑ دے میں گوارا نہیں کر سکتا ابراہیم تیری نکل جا جلدی کر تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا سلام الح اچھا ابا پھر تجھ پر سلام ہے جا رہا ہوں جا رہا ہوں بھائی کدھر جا رہا ہے ال ربی اپنے رب کی طرف جا رہا سبحان اللہ یہ ہے مسلمان اس کو کہتے اسلام نکل گئے گھر سے دیکھنے والے باتیں بنا رہے ہیں کہ ہے مارا گیا بےچارا گیا آگے بھی کوئی نہیں گھر سے نکل گیا کیا ضرورت تھی اتنی سختی کرنے کی رہتا ساتھ ساتھ بات کرتا رہتا سمجھاتا رہتا سمجھ جاتا تو ٹھیک تھا پر گھر سے بے گھر تو نہ ہوتا اب کون پوچھے گا اس کو کہاں جائے گا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں سیاحدین سیاحدین میری رہنمائی وہی وہ کرے گا میری رہنمائی کر کیا کرنا ہے کہاں جانا ہے کیا کیا بنے گا میرا رب ہے میں اس کے لیے کر رہا ہوں بھائی رب کو پہچانا ہی نہیں ہم نے آج تک ہم نے نہیں پہچانا اپنے رب کو رب کرتا ہے یہ دن اناہبا ربی سیاح دین ابراہیم علیہ السلام بے گھر ہو گئے کوئی پوری زمین پر رشتے دار نہیں ہے کہیں جانا کہاں ہے کوئی پتہ ہی نہیں نکل گئے گھر سے پر اللہ کے سہارے پر اللہ تیرے لیے نکلا ہوں تیرے لیے کہیے کہ اللہ نے ضائع کر دیا برباد ہو گئی مراہیم علیہ السلام یہ ہے نمونہ اس واتون خوبصورت نمونہ ابراہیم کہ وہ اللہ کی خاطر اپنے گھر سے نکل کر برباد نہیں ہوئے مسلمان ایمان والے تو بھی اللہ کی خاطر قدم اٹھائے گا اللہ تجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا پر نگاہ رکھ آگے اصل منزل پر جنت ہے جنت منزل تیری ادھر نگاہ رکھ یہ دنیا کی کامیابیاں ان کو نہ سمجھ آگے نگاہ رکھ آگے تب اللہ تیرا ہاتھ پکڑے گا سو اللہ نے فرمایا قد کانت لکم اس وسنا فی ابراہیم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے خوبصورت نمونہ کون ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھو وہ تھے اللہ کی پارٹی کے وہ تھے اللہ کی جماعت کے اللہ کے بندے وہ تھے سو تم بھی اسی طرح سے اپنی زندگی گزارو سمجھایا یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے دین پر چل کر دنیا ہی میں اللہ کی پارٹی میں شامل ہوئے تو تم بھی ہو سکتے تم بھی ہو سکتے ہو بہانے نہ بناؤ بہانے نہ بناؤ اللہ کے ہاں بہانے نہیں چلیں گے اللہ مجھے آپ کو صحیح حقیقت سمجھنے کی توفیق تھا فرمائے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 و شرل محدثاتها وكل وََک محدثات اللہ بدا وكل بدا و وكل بداطن في النار اللہ غلال محمد اللہ الصل علام كما ولالِ محمدن قما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم ملال ابراہیمِنَََََََََّق حمید المجيد اللہ مبارك عالٰ محمدن وال محمدن قم بارك طالٰ ابراہيى ملال ابراہيى من حمید المجيد اللہ مربناطنٰ فل دنيہ حسنت مف ایک بھائی لکھتے ہیں کہ بھی اگر بارش کی وجہ سے نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں تو پھر اگر ممکن ہو تو اثر کی نماز بھی ابھی پڑھا دیں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں بارش ایک عذر ہے لیکن افضل عمل آپ کو میں بتائی دیتا ہوں تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے صحیح احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جب بارش ہو سخت سردی ہو اور راستے میں کیچڑ ہو گیا تو ایسی حالت میں مؤذن کو حکم دیا تھا کہ اذان پڑھ کے کہہ دو الا صلو فر رال الا سو فر جس کا معنی ہے کہ لوگوں اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو اس لیے کہ مسلمانوں کو اذان سن کے مسجد میں آنا ضروری ہے تو اب یہ جب کہہ دیا جائے تو اب اجازت ہو گئی کہ اپنے اپنے گھروں میں اس حالت میں نماز پڑھ لو جو مسجد میں پہنچ گئے ان کی جماعت ہو جائے اور جو گھروں میں پڑھ لیں گے ان کی بھی نماز انشاءاللہ صحیح ہے درست ہے لہٰذا یہ عمل ذہاد ہے ویسے بھی یہ موسم ایسا تو ہے نہیں کہ جس میں نماز جمع ہو اچھا بھی پچھلے سات جمعے کے ساتھی نے کسی نے لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ غزوت الہند یعنی ہندو کافر کے خلاف لڑنے والا افضل شہدہ میں ہوگا مگر اس وقت خود کو فرعون کی طرح بڑی طاقت سمجھنے والے اور پوری دنیا میں مسلمانوں پر جگہ جگہ ظلم کروانے والی طاقت تو عیسائی امریکہ اور اتحادی ہے تو اگر کوئی ان کے خلاف لڑے اور شہید ہو جائے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کن شہدا میں ہوگا ہندو کے خلاف میں نے پچھلے جمعہ آپ کو اپنی بات نہیں حدیث سنائی ہے نسائی کے حوالے سے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالی عنہ کی تو اس میں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس بارے میں کوئی حدیث ہو کہ یہ جو باقی ہیں ان کو بھی تو وہ بھی انشاءاللہ سناؤں گا مگر چونکہ ہے نہیں علم میں نہیں اس لیے وہ کیسے سناؤں ہاں البتہ یہ بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں کوئی حصر نہیں ہے اس حدیث میں حسر ہے کہ صرف ہندو کے خلاف لڑنے والا ہی افضل شہیدوں میں شامل یہ نہیں ہے اچھا سمجھ آ نا مطلب اس میں حسر نہیں ہے اللہ اکبر نہ معلوم اللہ کو پتا ہے کہ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کتنا ہمارے تو علم کی بات نہیں ہے نا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان سے کہیں زیادہ افضل شہیدوں میں شامل فرما دے ان کو بھی اللہ کر دے اور ان کو بھی اللہ کر دے لہٰذا یہ اپنے اپنے جو ہے نا وہ جذبے اور ایمان کی بات ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جہاد میں آئیں اور شہادت کی موت پائیں تاکہ ہم سب افضل شہیدوں میں شامل ہوں دوسرے بھائی نے لکھا ہے لمبی بات جو اصل میں سوال انہوں نے کیا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ایسا بنتا ہے کہ جب مرنے والا مردہ میت پڑی ہوتی ہے نا تو لوگ اس کی شکل چہرے کو دیکھ دیکھ کر اس کے دین دار اور بے دین ہونے کا اندازہ لگانا شروع کر دیتے ہیں مطلب کہ رنگ اگر ذرا کچھ اچھا نہ رہا پھر گیا رنگ کوئی مطلب کالا سا ہو گیا تو کہتے مطلب نہیں کتنا پیڑا سی یہ تو رنگ بدل گیا خواب نوازی ہو توجد گزار ہو لیکن اگر کسی کو چہرہ ذرا لگتا ہے کہ اچھا ہے رنگ بدلا نہیں ہے اور بے نماز داڑھی مڈا حرام خورو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کنہ نیک سی بھی ہے دیکھو کن میرے بھائیو اسلام نے یہ تصور ہمیں دیا اگر یہ تصور اسلام نے دیا ہوتا تو پھر وہ اگلا قیامت والا سل کوئی بے دین رہتا یہاں تو اس لیے مرے ہوئے کی شکل کو دے کر یہ اندازے کرنا درست یہ درست نہیں ہے نہ یہ کوئی فیصلہ کون چیز ہوتی ہے ہم جائیں نہ کوئی ایسی بعض اوقات کسی دیندار اچھے متقی کو بھی کوئی اللہ کی طرف سے بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اس کا خون چوسا جاتا ہے اس بیماری میں تو موت آنے کے ساتھ ہی وہ رنگ خاص کر یہ جو آج کل ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں اس میں تو پھر رنگ بدلتا ہے بہرحال مسئلہ کیا ہے کہ یہ اس طرح سے اندازے نہیں لگائے جاتے اللہ صحیح بخاری کے حوالے سے بتایا تھا آپ کو کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں جب نبی وسلم تھے نا وہی آتی تھی ہم بے فکر تھے کہ فیصلہ آ جاتا تھا اوپر سے اب ہم نہ نبی ہیں نہ وہی آتی ہے اس لیے اب ہم تو لوگوں کا جو ظاہر ہے نا ہمارے سامنے کردار اس کو دے کر فیصلہ کریں گے جو ظاہر کردار اندر کو اللہ جانتا ہے کہ اس کا اندر کیا یہ اللہ کے ہاں ہم تو معاملہ کریں گے ظاہر قرآن حدیث کی روشنی میں دوسرا یہ پوچھا ہے کہ آیا کسی حدیث میں ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کو کافر مت کہو وہ آخر کار جنت میں جائے گا وہ زندگی میں نماز نہ پڑھے روزہ نہ رکھے سود کھائے اپنے اوپر یا اپنے اہل خانہ پر اسلام کا نفاذ قتل نہ کرے میرے بھائیوں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کالا لا الہ الا اللہ ثم مات علیہ جس آدمی نے لا الہ الا اللہ پڑھا پھر اسی پر اس کی موت آئی یعنی اس پر کار بند رہا اس پر کار بند رہا داخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوگا صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی ان زنا ان سرق اگر اس نے زنا بھی کیا ہو چوری بھی کی ہو فرمایا ان زنا ان سرق اگر زنا بھی کیا ہو چوری بھی کی ہو آخر سزا پوری کر کے وہ جنت میں چلا جائے گا اگر اللہ اس کو سزا دینے پہ آئے گا تو اگر اللہ نے دینی ہوئی اس کو سزا تو وہ سزا پوری ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ لا یوشرے کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو اس لیے میں نے بھائیوں یہ جو ہے نا کلمہ بے نماز لکھا نا نماز نہ پڑھے نماز نہ پڑھے اس کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کافر ہے یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نماز نہ پڑھنا یہ کفر ہے اس لیے کلمہ پڑھ کے بھی تو کیا خیال ہے آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں آپ کے یہاں آپ مرزاوں کو کیا کہتے ہیں کیوں جی کیا کہتے ہیں آپ حالانکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن آپ پھر ان کو کافر کہہ رہے ہیں تو اس لیے دیکھا جائے گا اگر یہ گناہ ہیں زنا چوری سود خوری یہ گناہ ہے یہ کبیرہ گنا ہے ان کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اگر کوئی آدمی مشرک نہیں ہے بدتی نہیں ہے نماز کا پابند ہے تو اس کو کافر نہیں کہہ سکتے یہ اس کے قبیرہ گنا ہے اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی مرضی پر ہے چاہے تو عذاب دے چاہے تو نہ دے لیکن اگر اللہ نے عذاب دیا بھی جب سزا پوری ہو جائے گی تو آخر اللہ ان کو نکال کے جنت میں لے جائے گا پچھلے جمعہ میں نماز بغیر رفع کے رسول وسلم ثابت نہیں آپ نے فرمایا اس کی وضاحت کریں کہ لوگ رفعی کے بغیر نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی اور عبداللہ ابن مسعود والی حدیث کی وضاحت کریں کہ دیوبندی حضرات آخر کیوں اس کو دلیل بناتے ہیں کیا وہ واقعی ہے صحیح ہے اگر صحیح ہے تو پھر اہل حدیث اس پر عمل کیوں نہیں کرتے پچھلے جمعے بھی میرا خیال ہے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حدیث پوری لکھ کر دیں با حوالہ لکھ کر دیں پوری عبارت لکھ کر دیں لیکن پوری عبارت نہیں آئی پوری عبارت چلو اب یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہے نا عبداللہ ابن مسعود والی روایت یہ لوگ ترمیزی اور ابو داود سے پیش کرتے ہیں ترمیزی ابو داود آپ کو کہیں سے بھی مل جائے ترمیزی ابو داود اس کو اٹھائیں اس سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر والی حدیث رفع دین کرنا جو صحیح بخاری میں ہے اس کو بیان کیا امام ترمیزی نے کہ رفاع رین کرنا اس کو لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے ثابت ہے اور یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود والی نقل کر کے امام ابو داود نے امام ترمزی نے خود لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے بس آپ دیکھ لیں اس کے بعد اب آپ کی مرضی ہے کریں نہ کریں معاملہ اللہ کے ساتھ ہے جس کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پھر وہ کیوں نہ کرے جب کہ میں نے عرض کیا جہاں نماز فرض ہے وہاں رسول اللہ علیہ وسلم کا نماز میں جو طریقہ ہے وہ بھی فرض ہے اس کو اپنانا بھی فرض ہے تو اس لیے آپ بھائی اللہ کے لیے حادیث پڑھیں اور اس کو اپنائیں یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے دائمی سنت ہے رفاع رکو کو جاتے رکو سے اٹھ کر دو رکعتیں پڑھ کر عطایات بیٹھ کے تیسری کے لیے جب اٹھنا تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دین ہاتھ کندھوں تک دونوں اٹھاتے تھے یہ صحیح بخاری مسلم حدیث کی ہر کتاب کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں اور صحیح سندوں کے ساتھ ہیں ان کو سارے لوگ مانتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں تو جب مانتے ہیں میری گزارش ہے کہ آپ سب بھائی پر عمل کریں تاکہ ہماری نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائیں سفے بنائیں دار الحدا, بہترین ریکارڈنگ معیاری اور سستی کیسٹس اور سیڈیز کا مرکز دار الہدا